اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان كتبنا عليهم ان قتلنفسكم ابو خرجوا من دياركم ما فازوا الا قليل منهم ولو انهم فالموا يوذن به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لا تايناهم من لدنا اجرا عظيما ولهدائناهم صدق الله العظيم جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں ان میں سے سب سے پہلی اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے وہ ہے اتا کے رسول اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے اللہ خود کوئی مشقت شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بالغیب ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یہ انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی کتاب رسول کی طرح لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے ایک شخص بھی تھے اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ کوئی حضور کا خسر ہے خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے کوئی حضور کا نماز ہے کوئی حضور کی بیوی ہے رشتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بحثیت رسول ہو اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے یا ایک ایک داماد کی حیثیت سے یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے ابا کرتی ہے طبیعت جیسے کہ ان عورت کی طبیعت تباہ کرتی ہے کہ شوہر کی تابے کیوں کھڑے ہو آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے مکمل انسان ہے اس کے احساسات ہیں تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں اسی طرح انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا ذہن اور کرنا آسان نہیں اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھل جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتے تھے ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے اب فرمایا ولہ اللہ قطر اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا علی طلو الف کے قتل کرو اپنے آپ کو ابھی خرج یار یا نکلو اپنے گھروں سے ماں فالو اللہ کلیل نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے وَلَوَ فَعَلُوا مَا اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے خی الحم یہی ان کے لیے بہتر ہوتا واشد تصبیتا اور ان کی سبات ایمان اور سبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے ناظیمہ اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا عزر دیتے وضین مستقیمہ اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہیں پر محمول کیا ہے اور اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے اللہ ہمارا خالق ہے اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو خودکشی کرو تو ہمیں کرنی ہوگی اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتب ہونے کی سزا دی گئی تھی اس کے لیے الفاظ نہیں آئے تھے اگر ترو انف ہو سکوں اپنے آپ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے رشتے دار ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شادی ہو جاتے تھے حمایت کے اندر تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے کہ ان کی حمایت کرو ہونا تو چاہیے اس کی بالکل برعکس اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں جو اصل میں آسمین کے سانپ ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کرے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا اور اس پر انہیں غصہ آیا اس لیے کہ بہرحال وہ کہ اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعبیر کر سکتے اور اگر کل گزرتے اب اس کے بعد یہ تھا کہ رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آئے تھے قرآن کی وہ آ رہی ہے میت اللہ و رسول اور جو کوئی اطار کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فولا کمال اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ کون ہیں؟ مین نبی و صدیقینہ و شہدائے و صالحین یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اضام اور شہدائے کرام اور صالحین حسل کا رفیقہ اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں لفاقت کے لیے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا وہ جو سورہ فاتحہ کے ذمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ حد الصلاۃ المستقیم سرات النزین انمتا علیہ وہ کون لوگ ہیں انمتا علیہ اس کی تصویر ہے یہ صدیقین و شہدۂ و ایک بیس لائن ہے صالح مسلمان ایک نیت مسلمان دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے صالح ہے حکم پر عمل کر رہا ہے محرمات سے بچا ہوا ہے اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا اس لیے کہ وہ تو ایک باہمی چیز ہے ایک قسمی چیز نہیں تھی لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے جتنی کوشش کرے وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتے تک فائز ہو سکتا ہے یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ خلیج میں انشاءاللہ شاء اللہ ظاہر کا فضل مل رہا ہے وقفہ مل اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے بتوفنا مال ابرار ہمیں موت دیجیے اپنے ابرار بندوں کے ساتھ تو واقعہ یہ ہے ڈال کر فض تو مل رہا ہے کفا بلّہ علیمہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے اللہ خوب جانتا ہے اب آ ہے دوسری چیز قتال فی سبیل اللہ جو بڑا سخت امتحان تھا مادی اعتبار سے اطاعت رسول جو ہے وہ زیادہ تر ایک نفسیاتی ایک مرحلہ تھا نفسیاتی الجھن تھی لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ خالص محسوس ہے معدش ہے جان کا خطرہ مال کا خطرہ یا یہ آمن خود و حجر اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان لے لیا اپنے ہتھیار لے لیا کرو تھن فرو تبنفرو فرو اس کے بعد خواہ ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو اور خاص فوج کی شکل میں یعنی دو طرح کے معاملات ہوتے تھے کبھی حضور ہندوستان چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بھیجتے تھے جیسے کہ رضوائے بدر سے پہلے آٹھ کبھی یہ کہ پوری فوج لے کر جیسے رضوئے بدر میں آپ گئے رضوائے عہد میں آئے تو ان میں سے جو شکل بھی ہو نکلو اللہ کی راہ میں وہ ان کم لمل یوبت تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں تاخیر کرتے ہیں حکم ہو گیا ہے نکلنا ہے فلاں وقت ہے کوچ ہوگا اب وہ اس میں بھیل بڑھت رہے ہیں ابھی تیاری ہو رہی ہے اور پھر بہانہ بنا دیں گے کہ بس ہم تیاری کر ہی رہے تھے اب نکلنے ہی والے تھے اور وہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو چکے تو اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو نکلنے والے تھے کہ یہ فیصلہ ہمیں پہنچ گیا کہ جنگ کا تو فاصلے فیصلہ ہی ہو گیا فائن عصابت کو مصیبتوں پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے اب بھارت مسلمانوں کو جنگ میں نکلے ہیں تو کوئی تکلیف پیش آ جائے کوئی نقصان ہو کوئی وقتی طور پر حزیمت ہو جائے کالا تو وہ کہے گا شہید میں <شَهِيدًا> تو اللہ نے بڑا انعام کیا بڑا کرم کیا جو میں نہیں گیا میں رہ گیا میری فلاں جو ضرورت تھی وہ میرے لیے رحمت بن گئی وہ میرا جو اونٹ گم ہوا ہوا تھا اس وقت کہیں وہ اگر میرے پاس موجود ہوتا تو میں بھی وہاں پر خراب ہوتا یہ تو مجھ پر تو اللہ کباہ کرم ہوا ہے کہ میں اس جنگ میں اس مارکے میں جانے سے بچ گیا فضلوم اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے فتح ہو جائے اور تم یعنی کامرانی کے ساتھ واپس آؤ اور تم مالغ غریبت لے کر آؤ من اللہ اللہ کی طرف سے فضل مل جائے نہ یقلا اس وقت پھر وہ حسرت کے ساتھ کہے گا کا کہ الم تکن بینک بیندت بالکل ایسے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی اور کوئی دوستی اور مروت اور مدت ہے ہی نہیں یا لیتنی کن تم آہوم فافوز افاظ العظیمہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی یہ ان کا کردار ہے جس کا کہ نقشہ کھینچ دیا گیا پھلی قابل فی سبھی للا ہی لدول یشر بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آثرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں انہیں لاز کرنا چاہیے اللہ ہر یوقات الفیس عبید الزین یشرون رہا تھا دنیا بے جنہوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ہم نے آخرت قبول کی دنیا ہم دیتے ہیں اب ان کے لیے تو پھر کوئی اس بحج کے چاہت نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے واقعی یہ سودا اللہ سے کیا ہے تو پھر یہ کہ انہوں تو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا چاہیے وہ مل یوقات فیس عبید ہے اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فیوقتل اور یغین اب دو ہی ان کا ناچ ہے وہ قتل ہو جائے یا غالب ہو جائے فتح مند ہو کر واپس آئے یا وہیں شہید ہو جائے فسو فضو ہوتی ہے ادر الریمہ دونوں حالتوں میں ہم انہیں بہت بڑا عطا فرمائیں گے ببالحکم رات و قاتل عفی سبیلدا اب یہ خاص طور پر جو خاص قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف علاقوں میں مسلمان تھے کہ جو پھنسے ہوئے تھے ان میں کمزور بھی تھے ان میں خواتین بھی تھیں بیمار بھی تھے بوڑھے تھے ایمان کو لے آئے لیکن لیکن وہ حیرت کے قابل نہیں تھے تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں اپنے اپنے قبائل میں ہیں وہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہیں ستایا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے پرسیکیور کیا جا رہا ہے تو خاص طور پہ ان کی نصرت کے لیے نکلنا اور ان کی جان چھڑانا اور ان کو بچا کے لے کر آنا یہ کام تو ایسا ہے کہ جس میں غیرت ایمانی کا بہت ہی شدید تقاضا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ غیرت انسانی کا بھی تقاضا ہے ببال تمہیں کیا ہو گیا کیوں کے نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ول اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو مغروب بنا دیے گئے ہیں منل رجالے مردوں میں سے ول اور عورتوں میں سے ول اور بچوں میں سے اللہدین یقل جو یہ کہہ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں ربانہ آخری دامین حاضل کریت ظالم اہلوہا اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں وج اللہ ملدُن کا ولیم اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی ہمارا ولی حمایتی مددگار بنا دے وج الامہ ملدن کا نسویہ اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے اب ان کی جو یہ آہ و ہے وہ بھی تمہیں نہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے ان پر شتل جا رہے ہیں اور تم جو ہے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو ویسے یہ آیت آج کل بعض لوگ جو ہیں جو اس مختلف قسم کے ہمارے سیاسی قسم کے جہاد چل رہے ہیں جن پر جہاد فیس ابھی اللہ کا لیبل لگا دیتی ہیں بعض جماعتیں اور اس آیت کو کوٹ کرتی ہیں تو وہ بالکل یوں سمجھ لیے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے جن کے ہاں اسلام قائم ہو چکا تھا کن سے کتاب ہو رہا ہے ہم اپنے گھر میں اسلام قائم کر نہیں جی سکتے ہیں. یہاں پر کوئی جدوجہد نہیں کہ اسلام آ جائے ہمارے یہاں قہر کا نظام چل رہا ہے تو ہم تو وہ ہی نہیں اس کے وہ خاطم اہل ایمان ہے اور اہل ایمان کا فرض کیا ہے پہلے اپنے گھر کو درست کرو پہلے اپنے ملک کے اندر اسلام قائم کرو یاد کرنا یاد کرو جانے ذریعے یاد ہو تابوت نہیں ہے یہاں پر حکمران تاغت کی حکومت ہے غیر اللہ کی حکومت ہے قرآن کے سوا کے اور قانون چل رہا ہے ظالم فاسق اور کافر و مشتق تم خود خود تو اپنا گھر درست کرو اور اس کے بعد پھر تمہاری جبیت ہوگی تمہارا نظم ہوگا تمہاری قوت ہوگی حکومت تمہاری دوستیاں کرتی پھرتی ہے ان لوگوں سے جن کے خلاف کہ تم جا رہے اور اپنی جانیں دے رہے یہ آیت اپنی جگہ ہے ہر چیز کو اس کے کانٹیکس کے اندر رکھنا چاہیے اللہ جی نام یو سبیل اللہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ اللہ جی نے کہہ رو یو اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی قتال کر رہے ہیں جنگ تو وہ بھی کر رہے ہیں ابو جہل بھی تو لشکر لے کر آیا تھا وہ تاحوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں فقاتل اولیا شیطان تو قتال کرو جنگ کرو شیطان کی ساتھیوں سے شیطان کے حمایتیوں سے حزبو شیطان سے ان قید شیطان کہانا ضعیفہ یقیناً شیطان کا کی چال بڑی کمزور ہے دکھائی دیتی ہے بڑی زوردار بڑی باہو لیکن یہ کہ اگر مرد مومن کھڑے ہو جائیں تو پھر اس کے اندر معلوم ہو جاتا ہے کہ خوش خوشی چال ہے الحمۃ اللہ خوشبو احدیم جو عقیم الصلاح کا آت و زکا ذرا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو یہ ہے کہ جو مکے کے اندر حکم تھا بارہ برس تک مکے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑا جاتا تھا انہیں ستایا جا رہا تھا تو بہت سے مسلمان تھے جوش میں بھی اور, اور یقینا خلوص کے ساتھ ہوش بند ہو کر بھی کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اب یہ سمیہ ہمارے سامنے جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہماری جگاہوں کے سامنے یاسر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے حضور ابھی اجازت بھی تھی آخر ہم جو ہے ہم نامرد نہیں ہیں ہم بےغیرت نہیں ہیں ہم مشکل نہیں ہیں لیکن اجازت نہیں تھی یہ منہج انقلاب نبوی کا ایشو ہے اس وقت حکم یہ تھا اپنے ہاتھ تھامے رکھو نغمائے بلبلے شوریدہ بہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے ابھی کف ہو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے <سؤال> یہ <اَبِيَكُم> مجہور ہے کہا کس نے تھا مکی قرآن میں یہ آج موجود نہیں ہے وہاں بھی یہ حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکر. حضور نے روکا یہ تو اتر رہی ہے مدنی قرآن میں سورہ نساء میں تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی وہ حضور کا حکم تھا جس کو کہ اللہ نے وہ قوم کیا ہے اللہ کی طرف سے تھا یہ تو وہی جلی تو ہوتی ہے وہی خفی بھی ہوتی ہے یا حضور کے جس اشتہار کو اللہ تعالی اس کو تقریر کہیں گے جیسے حضور کی حدیث ہم کہتے ہیں ایک آپ کا قول ہے ایک فعل ہے ایک تقریر ہے کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا آپ نے اسے روکا لے تو گویا کہ ایک طرح سے آپ کی طرف سے ریکگنیشن مل گئی کہ وہ بھی جائز ہے یقیناً غلط ہوتا تو حضور روک دیتے اسی طرح اللہ تعالی کی کتاب ہے وہی جلی ہے وہ آ رہی ہے اور وہی خفی بھی ہے حضور کو جو آ جاتی ہے اور یہ کہ حضور خود اشتہاد کر رہے ہیں اس کو اگر اللہ نے روکا نہیں تو وہ گویا اللہ کی تقریب ہو گئی اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہو گیا اور وہ بھی گویا کہ اللہ نے اون کر لیا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وحی یہ خبری کے ذریعے سے اللہ نے مکی دور میں حضور کو یہ حکم دیا ہو کہ جو ہے یہاں نقل ہوا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ حضور کا اپنا اپنا اشتہاد ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا المت الوقیم الصلاۃ الزکا اب یہاں محدود ہے اس وقت تو کچھ لوگ بڑے زور شور سے کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم جنگ کریں لیکن اب کیا حال ہوا کوتبہ علیہ ہے القتال جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی ایزم فری اضا فری تو منہ یکشاؤں نے ناسک کا خشیا کے لائے تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں بات ہے وہ مہاجرین نہیں یہ وہی منافقین مدینہ جو ہے ان کا حال ہے لیکن کنٹراسٹ دکھانے کے لیے جو اس دور کی بات تھی اس کے مقابلے میں اس کو لے آیا گیا کہ اصل ایمان تو وہ تھا اور یہ جو کچھ ہے شکل یہ تو پھر کمزوری ہے اور نفاق کی علامت ہے وہ قانون تال اور وہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پر نے کیوں فرض کر دی جنگ لا الحب القریم ابھی پیرور پروردگار کچھ اور عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے اور تین مؤخر کیا اس کو کل متا اس دنیا کلیل نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت حقیقی شے ہے ولا آخرت و خیر المنتقا اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقبا کی ربش اختیار کرے ولا تج نمون اور تم پر دھاگا بھر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا حق نہیں ہوگی تمہارے جو بھی آماز ہیں انفاق ہے, قتال ہے جو بھی اللہ کی راہ میں اشار ہے بھرپور تمہیں اس کا جو سواب دے دیا جائے گا اے نما تکونو خوف اب اس کو کھولا جا رہا ہے جو ان کے دل کے اندر ہے اینما تک یہاں کہیں بھی ہوگی موت تو تمہیں پالے گی بلا پا خاتم بڑے مضبوط فورٹی فائیو قلعوں کے اندر اپنے آپ کو جا کر محسور کر لو بروج قلعے کے لیے آتا تھا مشق کیا تھا بہت مضبوطوں سے منافع کا ایک اور طرف عمل دیکھیے اگر مسلمانوں کو کوئی اچھی شہر مل گئی کوئی فتح ہو گئی کوئی اور خیر آ گیا حضور کی تدبیر کے اچھے نتائج نکل آئے تو اسے حضور کی طرف منسوخ نہیں کرتے تھے کیا کہتے تھے ان تصیبوں حاضرت یقین حاضی بن عند اللہ اور اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کا کرم ہوا اللہ نے کیا ہے وہ ان تصیبوں میں سے اگر کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی یقین حاضی بن عند محمد آپ کی وجہ سے ہوا یہ آپ نے یہ غلط اقدام کیا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے ہم نے تو مشورہ دیا تھا آپ کو آپ کی بھی رائے یہی تھی کہ مجید ایک دم محسور ہو کر جنگ کریں خیر آ گئی تو اللہ کی طرف سے اور اگر تکلیف آ گئی تو ہے محمد آپ کی طرف سے قل، قل من کہہ دیجئے یہ سب چیزیں خیر ہو شر ہو تقریف ہو آسانی ہو مشکل ہو جو بھی صورت سب اللہ کی طرف سے فمال ہا الا قبل یا کادون یا کہ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے ان کی مت بالکل ماری جا چکی ہے اب